بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حریص علیکم بالمؤمنین روک الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوس باللہ بن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوا بِالصَّبْرَ وقال تبارک و تعالی کما ورد في صورة الحجرات قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الیمان في وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَبَالِكُمْ شَيَّ ان غفور رحیم صدق اللہ اللہ من کل مسلم وجالا من عبادہ کل آمین یا رب عالمین حدیث جربیل کے ذمن میں پچھلی مرتبہ میں آپ کے سامنے اقرار باللسان تصدیق بالقلب اور اعمال صالحہ کے ضمن میں گفتگو کر رہا تھا کہ آیا یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں یا نہیں میں نے دو طبقات کا ذکر کیا تھا ایک کرامیہ جو اب معدوم ہو چکے ہیں اب ان کا وجود نہیں ہے اس نام سے موجود نہیں ہے اگرچہ مسلمانوں کے عوام جو ہلاک کی اکثریت کے اندر آپ کو وہ بات مل جائے گی اور وہ یہ ہے کہ صرف قول صرف اقرار باللسان نجات کے لیے کافی ہے تصدیقوں بالقلب بھی ضروری نہیں ہے اور اعمال کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں چاہے وہ مالیہ جتنے گناہ بھی ساتھ ہوں اس اقرار البل کے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کی کرامیا ہے اور میں نے آپ کو اس کے ذمے میں بتایا تھا کہ ایک حدیث جو موجود ہے اس سے بظاہر ان کے قول کو تقویت ملتی ہے یہ حضرت ان سے مروی ہے رضی اللہ نبی اللہ علیہ وسلم ومعاز علی فقال ایک موقع پر حضور سواری پر تھے اور حضرت جو ہیں ان کے ساتھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کچھ اور باتوں کے بعد احد يشحل اللہ اللہ محمد رسول اللہ صدقہ اللہ, اللہ من حرم دوسری حقیسرو سرب کال سرق۔ انص اعلی رغ میں ان سے ابھی ذر یہ بخار کی رواج اب اگر صرف اس ایک رعایت کو اس روایات کو لیا جائے تو پھر تو واقعتاً کرامیا کا موقف جو ہے وہ صحیح لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم صرف ایک حدیث سے پورا استعمال نہیں کر سکتے باقی حادیث بھی دیکھنی ہوں گی سینکڑوں دیکھنی ہوں گی جن میں ایمان کے ساتھ عمل صحالے کو بھی نجات کے لیے لازم قرار دیا گیا ان اللہ آمنوا وطواسو بالحق وطواسو اس اعتبار سے صرف اس ایک حدیث کو لے لینا غلط ہے اور اس میں خطرہ کیا ہے اگر اس حدیث سے استعمال کیا جائے تو ایمان بل رسالت بھی ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ مامن صرف توحید رس حالت افراد بھی نہیں پھر باقی ایمانیات کتابوں پر رسولوں پر انبیاء پر تو بالکل سرے سے زیر بحث نہیں آئیں گے اس لیے اس حدیث کو مبنا یا مدار بنانا اپنی گفتگو کا اور نتائج کا وہ غلط ہے البتہ اس کا مفہوم ایک ہے اور وہ اس دوسری پہلی حدیث سے واضح ہو جاتا ہے من القلب اور شہادت دونوں چیزوں کی یشد اللہ وحمد رسول اللہ صدق من القلب دل کی صداقت اور گہرائی کے ساتھ اگر وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر اللہ تعالی آگ کو حراب کر دے گا اب صدقہ من القلم قیامت مثبت ہے جب دل سے بات کرے گا تو عمل بھی تو اس کے مطابق کرے گا اللہ کو مانے گا تو اللہ کا حکام صدقہ من القلم مانے گا تو اللہ کے احکاب پر چلے گا رسول کو اگر مانتا ہے صدقہ من القلم تو رسول کی پیروی کرے گا وہ حص جو ہے وہ علیحدہ ہے اور یہ پیٹ جو میں نے بتائی آپ کو حضرت وہ ایسی ہے کہ وہ ہمارے استدلال کی بنیاد نہیں بن سکتی دوسرا طبقہ کا جن کے نزدیک اقرار لازم نہیں ہے صرف دل کی گواہی کافی ہے میں نے مثال دی تھی آل فرونگ کے مومن کی یک تو مو ہو۔ جو ایک خاص وقت تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا وہ جب دربار میں ریزلیوشن پیش کیا ہے فرعون نے کہ زرمی اکت الموسا مجھے اب اجازت دو پرمٹ لی تب وہ کھڑے ہوئے سمجھا کہ اب یہ کرٹیکل مومنٹ ہے اور اس وقت اپنا حق کا اعلان کرنا چاہیے تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں کسی بڑے سے بڑے رسول اور کسی بڑے سے بڑے نبی کی تقریر بھی اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی مومن آل فرعون کی ان کا مقام یہ ہے اور ان کی تقریر نے ایسا سماں باندھا فروان بے بس لیکن اس میں بھی ایک امکان پیش رکھی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جو صاحب مومن تھے فرعون میں سے انہوں نے بالعموم تو اپنی بات کو خفیہ رکھا ہو لیکن حضرت موسا کو انسیکریسی بتا دیا ہو اور انہیں گواہ بنا لیا ہو فخد بینا مسلم آپ گواہی دیجئے کہ میں مسلمان ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلح اعلان عام تو نہ کیا لیکن حضرت موسا علیہ السلام کو طبقے ہمارے ہاں ایسے ہیں مرجیا اور احناف. احناف سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار آن. ان دونوں کے نزدیک ایمان باللسان اور تصدیق دونوں کے مجموعے کا نام ہے لیکن عمل کا معاملہ علیحدہ ہے علیحدہ کہہ رہا ہوں ابھی صرف نوٹ کر دیجیے وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے وہ اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے اب اس میں پھر مدیہ کہتے ہیں کہ عمل کا نجات سرے سے تعلق رکھے گویا کہ کرامیا کے پاس پہنچ گئے ہو بلکہ صرف تصدیق اور جو اقرار ہو میں پھر عرض کروں گا کہ چاہے اس نام سے آج ہمارے ہاں کوئی فرقہ موجود نہیں ہے کوئی مسلک نہیں ہے کہ جو اس کا اعلان کرتا ہوں لیکن اگر آپ امت کی اکثریت کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اسی پر عمل کر ہے اعمال اچھے ہو جائے تو اچھی بات ہے ورنہ امال پر داروں بدار دار نہیں ہے امام الریفہ ان کے شاگرد اور ان کا جو پورا سلسلہ ہے پوری دنیا کے اندر جو احناف بہت بڑی تعداد میں ہیں حنفی مسلک کے لوگ ان کا موقف بھی یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا بس عمل اس کا حصہ نہیں ہے عمل ایک جداگانہ کیٹیگری ہے نجات کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے یہ نوٹ کر لیجئے کرام سے مرجیا سے جو فرق بنیادی واقع ہو گیا وہ تعلق کیا ہے اگر تو ایمان بھی دل میں تھا تصدیق بھی تھی اقرار بھی تھا دنیا میں اور اعمال کا بھی جب وزن کیا گیا تو اس کے اندر نیکیوں کا پرڑا بھاری نکلا گناہوں سے تو سیدھا جنت میں جائے گا لیکن اگر تصدیق تو تھی اور اقرار بھی تھا اعمال میں گناہوں کا پرڑا بھاری ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا لیکن اپنے گناہوں کے بقدر سدا پا کر سے نکال لیا جائے گا ایمان کی بنیاد پر جو ایمان اس کے دل میں تھا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو عمل کا تعلق تو ہوا لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو آگے, آگے میں بیان کر رہا ہوں جو اور جو گروہ ہیں ان کا تعلق ہے اس کے مال یہ آتے ہیں چار گروہ ہمارے ہاں ایسے ہیں جن کے نزدیک عمل ساحلے بھی ایمان کا جز ہے ان میں سب سے نمایاں امام بخاری خالی اللہ علیہ سید المحدسیم جیسے امام ابو حنیفہ سید سید ہیں ان کے ساتھ ہی امام مالک بھی ہیں امام شافی بھی ہیں امام احمد ابراہبل بھی ہیں گویا کہ امہ اربعہ میں سے بھی تین جو ہے موسر کے ایمان کا جزف ہے عمل صالح اس کے علاوہ اس میں متضدہ ہیں اور شیعہ ہیں اور آخری درجے میں خوارج ہیں البتہ اب ان میں سمجھیے ان میں فرق کیا خوارج کہتے ہیں کہ ایمان گناہ کی بنیاد پر خاص طور پر گناہ کبیرہ سے انسان ایمان اسلام دونوں سے نکل گیا مرتد قرار پایا واجب القتل ان کی گمراہی پر امت کا اتفاق ہے بلکہ وہ گمراہی نہیں کفر پر جو دائرہ اسلام سے خارج ہوں متصلا اس کے آس پاس ہے کہ گناہ کی بنیاد پر گناہ کبیرہ خاص طور پر ایک انسان ایمان سے بھی نکل جاتا ہے اسلام سے بھی نکل جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا لہذا وہ مرتد نہیں شمار ہوگا وہ واجب القتل نہیں ہوگا وہ الدم دم نہیں ہوگا وہ المال مال نہیں ہوگا اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان سے بھی نکل گئے اسلام سے بھی نکل گئے تو پھر کہاں ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان تو کوئی نو مینز ایریا نہیں ہے کوئی بفر زون نہیں ہے نو گری ایریا کفر اسلام اس تو, یا ایدر یا ایدر. تو اس کی تو سرحدیں ملی ہیں یا ادھر یا ادھر تو اس اعتبار سے متضلا کا موقف جو ہے مبہم بھی ہے غیر معقول بھی ہے غیر منطقی بھی ہے البتہ امام المحدثین اور امۂ ثلاثات ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل سالے لازم و ملزوم ہیں عمل اسادے جو ہے وہ ایمان کا جز ہے لیکن گناہ سے گناہ کبیرہ سے کوئی شخص نہ ایمان سے نکلتا ہے نہ اسلام سے نکلتا ہے وقتی طور پر جب کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے اوپر منڈ لاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا یہ موقف ہے امام بخاری اور اما سلاس اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں باقی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہمارے نزدیک دو ہی ایسے ہیں موقف جن کے اوپر گفتگو کرنی ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں اب نہ تو کوئی متضلہ میں سے کوئی موجود ہے جو اپنے آپ کو خود کہتا ہو کہ میں متضدی ہوں گئے ختم ہوئے نہ مرجیہ میں سے کوئی موجود ہے جو اپنا اقرار کرتا ہو کہ میں مرجیہ میں سے ہوں نہ کرامیہ میں سے کوئی ہے میں اہل سنت تک اپنی بات کو محدود رکھنا چاہوں ان میں سے ہمارے ہاں دو ہی طبقے ہیں یا ہنفی ہیں یا اہل حدیث ہیں اہل حدیث کے نزدیک سب سے بڑی حجت سب سے بڑی جو ہے دلیل مسیحی بخاری ہے اور اہل سنت کے نزدیک فقہ کے جو حلفی کے نزدیک فقہا کے امام امام ابو حنیفہ ہیں اگرچہ ان کی جو فقہ ہے اس میں ان کے فتح بھی کچھ شامل ہے لیکن زیادہ تر وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد ان کے دو شاگردوں کے فتح پر مشتمل تو ان دونوں کے موقف کے اندر تصویر کیا ہوگی یہ ہمیں سمجھ دیکھیے یہ بہت باریک نکتا ہے اور بہت اہم ہے اور اس سے وہ ڈائلاما جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے کیونکہ اگر ذرا تجزیہ کیا جائے تو امام المحروفہ جب کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے تصدیق اور شہادت یا اقرار کا نام ہے تجزیہ کیجیے دنیا میں تصدیق کو تو ویریفائی کیا ہی نہیں جا سکتا لہذا دنیا کی حد تک ایمان گویا کہ اس موقف کی دوسرے صرف اقرار پر نہیں ہے اور امام ابو حلیفہ کا موقف جو ہے یہ بہت واضح ہے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوشش کافر نہیں ہوتا اسلام سے نکلتا ہے نہ ایمان سے نکلتا وہ مسلمان ہی رہتا اور یہ ایمان جو ہے ان کے نزدیک جہاں تک تو اسینشل ایمان کا تعلق ہے تصدیق نفس سے تصدیق وہ تو برقرار رہتی ہے جامد حیثیت میں نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے, نہ کمی ہوتی لیکن اپنی ایمان میں جو شدت اور شدت ہے اس میں کمی یا ہو سکتی چناتے ایمان و علیق کا موقف کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے ان الفاظ میں و ایمان و قانون لا یزید ولا اس ایمان کو قول کا نام ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا جبکہ امام بخاری کا موقف کیا ہے ایمان قول و کو البل ایمان دونوں کے مجموعے کا نام وہ یزید ونکش وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے تو بظاہر احوال اور بظاہر الفاظ یہ دونوں موقف جو ہیں یہ یوں سمجھیے کہ ایک دوسرے کی ضد ہے کامل زد مکمل زد لیکن سائل ایبل ہے ہی نہیں لیکن ہے دونوں سد فیصد صحیح آپ حیران ہوں دونوں سد فیصد روس کیسے ہو سکتے محل اور مقام جدا ہے امام ابو حلیفہ فقیر ہے وہ ایمان کے قانونی پہلو پر بات کر رہے ہیں قانونی ایمان جس کی بنیاد پر دنیا میں کوئی شخص مسلمان سمجھا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سوریہ نسا کی آیت سے بھی کہ کوئی شخص آپ باہر نکلے ہوں کوئی شخص اپنے اسلام پہ اقرار کر دے آپ نہیں کہہ سکتے کہ تو مومن نہیں دستہ مومن اور جو حضرت اسامہ ابن زید کا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ مقابلہ دو مدو ہو رہا ہے اور کافر جو ہے جب بالکل زیر ہو گیا اس نے سمجھا کہ اب میرے لیے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں اس نے کل میں شہادت پڑھ دی حضرت اسامہ نے سمجھا اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بھی کوئی ہوتا تو یہی سمجھنا یہ تو صرف اس نے ہیلا کیا بہانہ کیا جان بچانے کے لیے لہٰذا اپنی تلوار نہیں روکی دی. اس کے بعد حضور نے سردو فرمائی چاہے وہ سابق قیامت کے دن کیا کرو گے جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے اس اعتبار سے اور فقہا کے نزدیک اب اعمال میں چوٹی کے امال جو ہے نماز روزہ زکات اسلام کے ارکان ہیں ان پر بھی عمل نہ کرنے کی بنیاد پر کوئی کافر نہیں ہوتا ہاں انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا نماز پڑھتا نہیں ہے اب اس میں پھر مختلف فقحاق کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے کوئی تاثیر کی جائے تو اسے تکلیف دی جائے توبہ پر مجبور کیا جائے اسے قید کیا جائے اور یہ کہ ایک بعض لوگوں کا خیر کو اسے مارا بھی جا سکتا ہے اس لیے کہ ایک حدیث یہ ہے کہ الفرق و بین السلام وقفر کفر اور اسلام کے درمیان جو تفریق ہوتی ہے جو لائن ہے حد فاصلے و نماز ہے اس کی بنا پر کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ قطل بھی کیا جا سکتا لیکن وہ بھی تاثیر مرتک سمجھ کے نہیں جیسے شادی شدہ زانی کو قتل کیا جائے گا رجم کے ذریعے سے کیونکہ مرتب تو ہم نہیں مانتے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تاثیر کے اعتبار سے سدا کے طور پر تو اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور فقہ حنفی فقائے احناف کے نزدیک جو ہے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ علیمان و قول یہ تجزیے کی بات کر رہا ہوں ورنہ ان کا قول یہ ہے کہ تصدیق کن وہ کالو لیکن تصدیق کی دنیا میں ویریفیکیشن ممکن ہی نہیں ہے تو لہذا قانونی سطح پر تو ظاہر بات ہے کہ صرف قول رہے گیا عمل کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی بعض امال ایسے ہیں جیسے کہ کوئی جل، شرک جلی کر رہا کسی بدھ کو سجدہ کر رہا ہے وہ تو تکفیر ہو جائے گی لیکن عام طور پر امال کی بنیاد پر تکفیر نہیں ہوگی گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافی نہیں ہے وہ مسلمان ہی رہتا ہے. اور یہ اسلام جو ہے یہ ایک جامد حالت میں ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس اسلام کی بنیاد پر یا قانونی ایمان کی بنیاد پر جو دنیا میں ایک شخص کو سٹیٹس حاصل ہوتا ہے از مسلم یہ لیگل اسٹیٹس ہے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی نہ ایک آباد سے اس کا اسٹیٹس اونچا نہیں ہوگا برے آباد سے اس کا سٹیٹس نیچا نہیں, ہوگا. مرے عبال سے اس کا سٹیٹس نہیں ہوگا وہ تو ایک ہی سطح پر رہے گا کا مسلمان ہے تو اس کے سارے حقوق اگر فاسق و فارر ہے تو اس کے حقوق میں کوئی کبھی نہیں ہو جائے گی البتہ وہ اپنے فص و فجور کے صدا اللہ کے یہاں پائے گا دنیا میں وہ مسلمان سمجھا جائے گا اور قانونی اور دستوری سطح پر المسلم و کفول کل امام ابو حنیفہ کا قول ہے بہت اونچا اور بہت اہم قول ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر ہے جس کی ایک مثال سادہ ترین جو میں دیا کرتا ہوں للہ کے اس للہ پر اللہ تعالی نے اور پھر میری کتاب جو ہے میں نے ذکر کیا حقیقت ایمان پر, اس پر تفصیل چکی ہے لیکن مثال کیا ہے ایک شخص ہے اس کے دو بیٹے ہیں ایک بہت مومن ہے متقی ہے جدار ہے پابند شریعت ہے ایک فاسق و فاجر ہے نماز پڑھتا ہی نہیں یا پڑھتا تو کٹوا نماز پڑھتا گنڈے دار نماز پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ خرچ کیجئے کہ وہ کوئی شراب بھی پی لیتا ہے کبھی کبھی کافر تو نہیں ہو جاتا ہے. اب اگر وراثت ہوگی باپ فوت ہو گیا تو کیا متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاصل و فاجر کو کب ملے گا یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے جامع اس میں نہ کوئی اضافہ ممکن ہے نہ کوئی کمی اور اس کے دور میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اسلامی ریاست اگر اللہ کرے قائم ہو جائے ظاہر بات ہے اس میں حکومت بنانے کے لیے تو الیکشن کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا مشاورت اب مشاورت جو ہے خلفا کے دور میں خلافت راستہ کے دور میں یہ تھی کہ قبائلی چونکہ معاشرہ تھا کبیلوں کے سرداروں نے بیٹھ کر مشورہ کر لیا بس کافی ہوگی اب آج تو وہ قبائلی معاشرے نہیں تاکوں منتخب کرنا ہوگا کہ اس کا سربراہ جو ہے خلیفہ وقت جو بھی ہوگا وہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوگا وہ کوئی نبی تو نہیں ہوگا رسول تو نہیں ہوگا اب اس کے انتخاب میں حق دینا صرف متقیوں کا کام ہوگا یا اس میں فاسق مسلمان بھی حقائق دے سکتے یہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں شادی ہے کہ مسجدوں میں رجسٹر کھول دیے جائیں گے پنج وقتہ نماز کی حاضری لی جائے گی پھر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کس کا کیا معاملہ ہے تب اس کو ووٹ کا نہیں لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس میں متقی اور فاسد بالکل برابر اور ہمارے ہاں فزیولوجی میں ایک رول کہلاتا ہے آل اور نن لا کوئی چیز ہوگی تو پوری ہوگی نہیں ہوگی تو سیلو ہوگی کبھی نہیں ہوگی اس میں کبھی بیش نہیں ہے تو پوری ہے نہیں ہے تو بالکل نہیں آل اور نن یہ لا ہے یہاں اسلام ہے تو سارے حقوق ہیں اور اسلام نہیں ہے تو اب سارے حقوق ختم ہو گئے وہ اسلام کی سرحد سے باہر نکلا کافر ہوا مرتد ہوا عیسائی ہوا کچھ اور ہو گیا اب اس کے مسلمان کی حصے سے حقوق ختم ہو گئے اب اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون تھی تو نکاح فسک ہو گئی وہ مسلمان باپ کی وراثتوں سے حصہ پائے نہیں سب کم کا سوال نہیں زیرو یہ ہے اصل میں اہمیت اور امام ابو حلیفہ کا موقف کس جگہ پر قائم ہے جبکہ امام بخاری کا موقف حقیقی ایمان یقین قلبی والا ایمان اس پر ہے یہ یقینی ایمان جو ہے اس میں عمل خود مخود اس کے تابع ہو جائے گا اور بڑی منتقی بات ہے وہ یقین ہی کیسا ہوا جس کے تابع عمل نہ ہو یقین تو بہت دور کی بات ہے غالب بھی ہوتا ہے تو آدمی اس عمل کے تابے عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے سب کو معلوم ہے ہر سانپ جو ہے وہ زہریلا نہیں ہوتا دیکھ کیا پتہ یہ کم بخت زہریلا ہو تو آپ بچتے کہ نہیں اس سے چاہے ظاہر بات ہے یقین نہیں کہ زہریلا ہے بہت سے سانپ ہوتے ہیں زہریلے ہوتی ہیں. اب ہمارے ہاں چوہا خور جو ہے سانپ مشہور ہے وہ چوہوں کو بس تلاش کرتے ہیں چوہوں کو ہڑپ کرتے ہیں چوہا اون کی خوراک ہے وہ کاٹتے بانٹتے نہیں ہیں کاموں تین سالوں کو نہیں کاٹتے بھی تو ان میں زہر نہیں لیکن گمان ہے غالب کیا پتہ بلکہ تو غالب بھی نہیں یہ گمان ہے تو اس اعتبار سے یہ انسیپریبل ہے اسی لیے میں نے صورت العصر پڑھی آج اور قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا ہے ساتھ عمل قرضی کرمن واسب اس اعتبار سے وہ جو یقین والا ایمان ہے اس کا جزو لا ینفق ہے عمل صالح یہ ہے موقف امام بخاری اسد فیصد دوست اچھا یہ یقین والا ایمان جو ہے یہ سٹیشنری نہیں ہوتا یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی اور امال کی بنا پر اس کی نفی بھی ہوتی ہے بےشمار رہا سے زمی کوئی ضانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا جب زنا کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے لا یسر کو سارے کو وَهُوَ یسر کوئی چور حالت ایمان میں چور نہیں کر سکتا پھر وہ ایمان ہی کیا وہ ڈھیلے کا نہ ہوا کیا کبر کی اسی بات کی آم کا وہ درخت جو آم میں لگتا ہی نہ ہو کیا کریں گے اسے, اسے کاٹو لکڑی جلا اس کی وہ ایمان جو ہے دہلے کا نہیں ہے جس میں سرگو بار نہ لگے پھول نہ لگے پھل نہ لگے بلا یشنب الخبا ہی نہ کوئی شخص حالت ایمان میں شراب شراب نہیں پیتا یہ تو ہوئے بڑے گنا زنا اور شراب خوری اب آپ دیکھیے ایک معمولی سی کج خلقی اس پر کتنی نفی کی ہے ایمان کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو تین مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں خدا کی قسم گوشت مومن نہیں خدا کی قسم گوشت مومن نہیں خدا کی قسم گوشت مومن, مومن نہیں اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے صحابہ کام بے ہوگے کون ہے وہ بدبخت انسان جس کے بارے میں یہ بات کہی جارہی ہے قیل من یا رسول اللہ پوچھا گیا مزور کون نہ شوق نہ زنا ہے نہ یہاں پر چوری ہے نہ شراب موشی ہے بلکہ کیا ہے اللہ لا و جارحو ببائے اہو وہ شسک جس کی ایزا آسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے بد اخلاف سچ سچ پڑوسی اس سے تنگ ہے بیزار ڈرتے بھی غنڈہ ہے اس سے انسان ڈرتا بچ کر رہتا وہ مومن نہیں ہے ہرگز مومنگ نہیں ہے ہرگز مومن نہیں ہے اب ہمارے فکا جب اس کا ترجمہ کریں گے اس حدیث کا تو لفظ ایڈ کر دیں گے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے کیونکہ ایمام کی نفی جو ہے امام ابو حنیفا کے موقف کی, کی نفی ہو جاتی ہے لیکن آپ سوچیے اس حدیث میں جو زور ہے اس کا تو دھلا ہو گیا جب آپ نے کہا کہ ایمان کامل کی نفی ہے یہ تو بھائی ایمان کامل تو کسی کو نصیب ہوتا ہے کس کس کو نصیب ہوتا ہے لہذا وہ جو آدمی کاف جاتا ہے حدیث کو سن کر لڑس لٹھتا ہے جو اس کا اصل مقصد ہے وہ تو ختم ہو جائے گا لہذا اسے اس کی حالت پر برقرار رکھو مومن نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا وہ مرتب ہو گیا وہ ماجب القتل ہو گیا یہ اصل میں معاملہ جو ہے یہ تو خواہش کا ہے ہمارا تو نہیں ہے بہت ایمان اسلام دونوں سے نکل گیا یہ ایمان جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کی نفی ہو جاتی ہے اعمال کی بنیاد پر اور اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اب میں آپ کو دو آیتے سنا رہا ہوں تین آئے سورہ حزاب کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ دوں بہت بڑا کریٹیکل مومنٹ تھا بارہ ہزار کا لشکر مدینہ کو گھیرے پڑا تھا تین طرف سے چوتھی طرف ہر رات تھے وہ اگر جو آپ وہاں گئے دیکھا ہوگا وہ سیاہ چٹانیں جو ہوتی ہیں وہاں ان پر نہ گھوڑا چل سکتا تھا نہ اونٹ تو ادھر سے تو گویا کہ حفاظت تھی لیکن تین طرف جو تھے ان میں لشکر پڑا ہوا اور کئی کئی دن کا فاقہ کھانے کو کچھ نہیں تو یوں سمجھ کہ ایمان کی آخری درجے میں مسلمانوں کی آسمائش ہو گئی نتیجہ کیا نکلا منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا دلوں سے نکل کر زبانوں پر کیا کہا انہوں نے قرآن میں آیا ہے سوراض میں ما وعدن اللہ اللہ غرورا ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے سبز باغ دکھا کر جھوٹے وعدے کر کے مروا دیا اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے اے سورتا میں کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں اب یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ ما اللہ ماں اللہ رسول تو جس نفاق کو وہ چھپائے میرے اس کے برکس اسی کیفیت سچویشن از دیم لیکن ریئیکشن یا رد عمل کس قدر مختلف ہے ولما رومن صاحب جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو چاروں طرف سے گھیر کر پڑے ہیں قالو ما اللہ انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے اب ان کے سامنے وہ آیا جن نے اللہ نے کہا تھا آزمائیں گے تمہیں من الخوف ونقص من یہ تو مدنی دور کے شروع میں کہہ دیا تھا تیار ہو جاؤ کمر کشتوں بڑے بڑے امتحانوں میں سے متمنا پڑے گا فکر و فاکہ سے آزمائیں گے تمہیں جانے اور مال کے نقصان سے تمہیں عزمائیں گے جانے دینی پڑیں گے, گے, گے من الخوف من اور اے نبی بشارت دے دیجیے صبر کرنے والا تو یہاں اہل ایمان کیا کہہ رہے لما رال موزاب اللہ و رسول ہوں ما زادہ ایمان تسلیمہ اور اس کیفیت نے نہیں اضافہ کیا ان میں مگر ایمان اور تسلیم کا ایمان کا اضافہ ہو گیا ان کا اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا ہے اہل نفاق کا نفاق ان کی جی زبانوں پر آ گیا آزمائش کا یہ نتیجہ ہوتا ہے امتحان میں جو فیل ہوتا ہے وہ پاس ہوتا ان دل امتحان یقرم المر و ہے امتحان کے موقع پر یا تو کسی انسان کی عزت کی جاتی ہے یا تو وہ زلیل ہو جاتا ہے ناکام ہو گیا فیل ہو گیا اور آیت سنیے یہ سر انفال کی آیت ان نمن مومنون الزینا ذکر الباہ وجلت قلوب الحم آیات ایمان والا ربکن حقیقی مومن کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرزنے لگتے ہیں خشیت سے خوف سے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے جواب نہیں کرنا اس کا تصور کرتے جو ہے انسان پر رونگتے کھڑے ہوتے اعزاز کے رنگا ہو وجنت قلوب ہو وجا تلیہ تعلیم میں اور جب انہیں اس کی آیات پر کچھ لائی ہی جاتی ہیں زادتهم تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا آپ خود محسوس کریں گے کسی دینی محفل میں بیٹھیں گے اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھیں گے آپ خود محسوس کریں کہ ایمان کا اضافہ ہو اور آپ کسی غافلین اور ایسے ہی اوباچ لوگوں کی صحبت میں کچھ دیر گزاری آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اگر کوئی پونجی تھی ایمان کی تو اس میں کمی ہو گئی تو یزید انکش یہ ایمان جو ہے قلبی ایمان یہ جاوید شہدی ہے یہ عمل صالح کے ساتھ بڑھتا ہے گناہوں کے ساتھ گھٹتا ہے اور گناہ انسان کا احاطہ کر لے تو ختم ہو جاتا بلام کا سبز سیتن واہی خطیت کا ساب نارے خالد یقیناً جس شخص نے ایک بڑا گناہ کبایا جان بوجھ کر کیا اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا وہ خلود فنار جہنم جہنم جو ہے وہ تو کافروں کے لیے خلود فنار ایک جہنم اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے وہ جو رائے ہے اہناف کی کہ اگر ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ کا پرڈا ہلکا ہے اور گناہوں کا پرڑا بھاری ہے تو جہنم میں جائیں گے سزا پا کے نکلا لیکن یہاں کا خلود بھلا بنکس بیا تن آحت ہوں فضا اصحاب صابن سیاح خالدون اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ تو اعمال سے ایمان گھٹتا ہے اور امال خراب کی اور امال خراب کی اور امال خراب کی اور امال یہاں تک کہ اگر امال سیاح نے آپ کو گھیر لیا آحات وت میں تو ایمان ختم ہو جائے گا ہو جائیں اسی لیے علماء میں ایک بات ایک, ایک قول ہے جو کہا جاتا ہے بہت ملیغ قول ہے الباسی مرید الكفر یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہوتی ہے کفر کی کہ وہ گویا کے خطوط آتے چلے جا رہے ہیں کفر کے آپ گناہ کر رہے ہیں ایک ہوتے ہوتے وہ گناہ ختم ہو جائے اور آیت سنیے یہ سور توبہ کی آیت ہے یہاں منافقین کا نقشہ کھینچا گیا حوری محفل میں ہوتے تھے یقول وم زیادت ہو حاضی ایمانہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے نئی سورت نازل ہوئی اب وہ استحزہ کے طور پر ایک دوسرے کیسے کہتے ہیں بھائی تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا استحزا کیونکہ ان کے ایمان میں تو اضافہ ہونے کا سوال ہی نہیں وہاں ایمان ہے ہی نہیں اضافہ کس چیز میں ہوا ویزا ماتما تو جو لوگ ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان میں لازمت اضافہ کرتی ہے اس سورت جو وحی بھی آتی ہے جو نئی صورت آئی ہے جو قرآن کی آیات اتری ہے اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل فرما رہا ہے اپنی آیات تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی اصل میں تطبیق جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو احادیث ہیں جن میں انذار کا پہلو ہے اب مثال کے طور پر حدیث ہے عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ جب کسی کی وہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا رہا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے یا اصحاب ہوتے تھے باص اللہ بن نبی قبلی تھی قوم ہی اللہ کانو لہو اصاب وہ اصحاب اور حواری کیا کرتے تھے خزون اب سنت ہی امر اپنے رسول کی سنت کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے حکم پر چلتے تھے سما انہا تخلوفم امباد خلوف اس کے بعد ہمیشہ ایسا ہوا زواد آیا ہمارے ہاں بھی آیا صحابہ کا دور تعبیم کا دور طب کا دور اس کے بعد جو بھی گراوٹ شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے رہے ہر امت میں ہر امت میں یقن رمالا یلون یلون ممالا یو مرون ان کی کیا کیفیت ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور کرتے ہوئے جس کا حکم ہی نہیں ہوا بدعات رسومات تیجے ہو رہے ہیں دسویں ہو رہے ہیں بیسویں ہو رہے ہیں چالیسویں ہو رہے ہیں برسویں ہو رہے ہیں بھائی کس نے بتایا تم اللہ اس کے رسول نے تو یہ بات نہیں بتائی صحابہ کا تو یہ عمل نہیں تھا اس حوالے سے جو کہانی وہ کر رہے اور جو سن رہے وہ کر اور جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے اب دیکھیے اب امت کے اندر عوام کے اندر تین توقعات پیدا ہو جائیں گے فمن جاہد بیلہی بے مومنون ہی جو شخص تو ایسے لوگوں کے خلاف طاقت کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا امن جہاد ہوں فَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے غلط بات کو غلط کہے گا وہ بھی مومن ہے وہ امن بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو شخص اپنے دل کے ذریعے سے جہاد کرے گا نفرت رکھے گا شدید یہ دل کا جہاد ہے فَهُوَ مُؤْمِنٌ وہ بھی ایک درجہ میں مومن ہے لیسا ورا ذال کا منل ایمان حبت خردل اس کے بعد اگر نفرت بھی ختم ہو گئی تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے یہ نفی مطلب ہو رہی ہے انسان کے طرز عمل کی ایمان اگر ہوگا تو کم سے کم بہت مجبور ہیں کیا کریں حالات خراب ہیں زبانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں حق بات کہنے سے زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں خاموشیں دل میں نفرت ہے مومن تو اس سے آگے یہ ہے کہ زبان کھولو کہو تو صحیح تکلیف آتی ہے تو آئے مِنَ الْخَوْفِ مِنَ یہ کے لیے یہ شاعری ہے یہ اللہ کا کلام اور اس سے بھی آگے بڑھو طاقت بناؤ قوت بناؤ ٹکرا جاؤ ان سے یہ صورت جو ہے اگر نہیں کرتے پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرے درجے میں سے بھی گئے تو منل ایمان ہب پر تو خرد نم تو اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی گئے تو یہ اصل میں ایمان حقیقی ایمان قلبی یہ اس کا معاملہ ہے المان قول وہاں میں نے آپ کو بتایا یہ محدثین کرام کو موقف یہ ہے اور سید المحدثین امام بخاری لیکن ہماری تین فقہوں کے اماموں کا بھی یہی مسلک ہے امام مالک کا بھی امام شافی کا بھی امام احمد بن جمل کا بھی ہاں امام ابو حنیفہ کا مسلک ذرا مختلف ہے لیکن وہ بھی مرجیا کے اس پر نہیں ہے کہ عمل سے کوئی تعلق نہیں عمل ایک علیحدہ کیٹیگری ہے اور وہ میرے نزدیک ست فیصد روسٹ کہہ رہے ہیں قانونی ایمان کی کسی شخص کا مسلمان سمجھا جانا جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے اقرار پر ہے اور تصدیق بھی اگر لیکن اگرچہ تصدیق کی ہم ویریفیکیشن نہیں کر سکتے نظری طور پر یہی ہے تصدیق و قو لیکن عمل اس کا جس نہیں ہے یہ اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت مشکل جو مسئلہ ہے اور ہمارے ہاں جس پر بڑے مباحث ہیں اور بڑے اب ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے دو مسلک ہیں حنفی مسلک کا۔ اہل حدیث مثلاً دونوں اہمیت ہے اپنی جگہ پر تو ان کے مابین تطبیت پیدا کر یہ اصل ہوتا ہے معاملہ ایک یہ ہے آدمی ایک ہی وہ کسی ایک کنویں کا مینڈک ہے بس اس سے ادھر ادھر کچھ دیکھنے کو تیاری نہیں ہے ایک یہ ہے کہ آدمی مطالعہ کرے سوچے غور کرے دوسرے مسالے ان کا موقف کیا ہے وہ موقف کس بنیاد پر قائم ہے ان کا استدلال کیا ہے ان کے دلائی کو بھی سمجھے کم سے کم علما کو تو یہ کام کرنا چاہیے عوام کیوں نہیں کر سکتے عوام کو دو وقت کی روٹی جو ہے وہ اسی مصیبت لالے پڑے ہوئے وہ تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا جو کہنا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہوتا ہے یہ غلط تقسیم دولت کے نتیجے میں دو طبقے پیدا ہو جاتے ہیں have's اور have not's آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں ایک طرف ارتقاس سے دولت ہو جائے گا دولت امبار لگ جائے گا. ایک طرف دولت کے امبار ہیں اور ایک طرف فقر ہے جگیاں ہیں بارش آئی تو ان کی قیامت سردی گرمی آئی تو قیامت یہ دونوں موجود ہیں اب نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ دو دھاری تلوار ہے جدھر پیسے کا ارتکاز ہو گیا وا یاشی ہوگی بدباشی ہوگی اللّہ تللے ہوں گے دولت کا اظہار ہوگا نمود و نمائش ہوگی تو شیطان کے چیلے اس اعتبار سے بن گئے اور جہاں فقر اور فاقہ ہے وہ ویسے ہی حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے لدو اونٹ بار برداری کے جانور اب ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ سے لو لگائے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجے سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کی یہ جو ہے پیٹ بھرنا ہی ممکن بھرنا کہ آدھا بھی ممکن نہیں ہوتا اسی لیے حدیث میں آیا کادل الفقر و یہ کونہ یہ فقر جو ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتا اس اعتبار سے یہ جو ہے مسلکوں کے مابین جمع کرنا ان کی تدبیر باہم پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے کرنے کا جو بہت اہم ہے تاکہ وہ فرقے واریت جو ہے اور اس کے اندر جو شدت ہے اس کے اندر پھر اس کے نتیجے میں جو تلخی ہے وہ ختم ہو جائے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اقول و قولہ مصطفر اللہ علیہ ولکم علیہ المسلم ابرمست